المنافقون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 جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بان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 سواب یہ سمجھتے ہی نہیں و ادیب خوشب نار فہد رہ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 کہاں بہ کے پھرتے ہیں فرخم رسول ارو وَهُمْ ووم اور مستقبر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 وَلِلَّهِ خَازِئُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ يَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ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 امن تل امو لکھ لکھ اُل م قبل ایاح فيقول نو لولا فی کو لو قريب اف کم من الصالحين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 بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح للہ ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم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 اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير یعلم ما فی السماوات والأرض ویعلم ما تسرون وما تعلنون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 دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا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 اور جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہریں رہی ہیں داخل کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئیک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا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 وَأَطِعِ اللَّهَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے دین امنو اندو اللہ کم فہم و این تحفرو فن اللہ وفوی